آج ہم سننے والوں کی ملاقات پروڈیوسر ڈائریکٹر سید شوکت حسین رزوی سے کروا رہے ہیں سید شوکت حسین رزوی مرزا پور یو میں پیدا ہوئے ان کی فلمی زندگی سن انیس سو اکتیس سے بحثیت فلم ایڈیٹر کے شروع ہوئی ان کی پہلی فلم خزانچی تھی جسے انہوں نے ایڈیٹ کیا اور خاندان پہلی فلم تھی جسے انہوں نے ڈائریکٹ کیا اس کے بعد انہوں نے بے شمار فلمیں ڈائریکٹ کی پاکستان آنے کے بعد انہوں نے فلم جان بہار بنائی ایس ایم سلیم مشہور فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سید شوکت حسین رضوی سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں شوکت صاحب چونکہ ہمارے ملک کے بہترین ایڈیٹرز میں سے ایک ہیں اس لیے براہ کرم یہ بتائیے کہ عام طور پر ہماری فلموں میں کیا کیا ٹیکنیکل خامیاں ہوتی ہیں اور انہیں کس طرح دور کیا جا سکتا ہے ہاں ہمارے ایڈیٹنگ جو ہے یہ ایک فلم کی جان ہے اور اگر ایڈیٹنگ صحیح نہ ہو ایک پکچر کی تو بہت اچھی پکچر بھی بالکل ضائع ہو سکتی ہے اور ڈائریکٹر کم از کم اگر ایڈیٹنگ خود نہیں کر سکتا تو اسے ایڈیٹنگ کی سمجھ ضرور ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹر نے شارٹس ٹیک صحیح نہیں کیے ہیں تو خالی ایڈیٹنگ کام نہیں آ سکتی تو کیمرے میں اگر ایک شارٹ کے بعد دوسرا شارٹ اگر لیا جاتا ہے تو اگر اس میں انٹری ہوتی ہے تو رائٹ اور لیفٹ جو بھی انٹری ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے اکثر پکچروں میں ایسی غلطی ہوتی ہے کہ ایک طرف سے انٹر ہوئے تو پھر اسی طرف سے واپس بھی چلے گئے <laughs> تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ناتجربہ کاری کی وجہ سے ہیں کیونکہ لوگوں نے کوئی ٹریننگ حاصل نہیں کی ہے نہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پکچریں دیکھ کر کے سمجھیں کہ کس قسم سے شارٹس کو ٹیک کیا جائے جو کہ اسکرین پر اس کا تسلسل قائم رہے ایک دلچسپ بات آپ سے معلوم کرنی چاہتا ہوں چوک صاحب وہ یہ کہ جب آپ اپنی پرانی فلمیں دیکھتے ہیں تو بہت سی یادیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہوں گی تو کوئی دلچسپ واقعہ ہمارے سننے والوں کے لیے آپ بیان کریں گے کافی عرصہ کے بعد میں نے اپنی پکچر جگنوں جب دیکھی تو اس میں ایک سین جو جمال گوٹے کا ہے <laughs> وہ دیکھنے کے بعد مجھے کچھ چیزیں یاد آ گئیں <laughs> وہ سین تو ایک فرضی تھا مگر حقیقت یہ تھی کہ کچھ لوگ جو اسٹوڈیو میں موجود تھے ان میں کچھ بہت تیز قسم کے بھی لڑکے تھے انہیں کیا کہنا لڈن اور آگا کو جمال گوٹا دے دیا اور کھانے میں ملا دیا جس سے پتا چلا خود ہی کی کی اور اس کا اثر تو پھر بھی بحال رہا جمال گوٹے کا اور آپ خود سمجھ سکتے مجھے تجربہ نہیں ہے اس کا لیکن میں محسوس کر سکتا ہوں بڑا نیچرل موجودہ فلمی صنعت کی ترقی کس طرح ممکن ہے ٹیکنیکل uh, چیزوں کے لیے تو یہاں اشد ضرورت ہے کہ کچھ ٹریننگ سینٹر یہاں ہونا چاہیے اور ٹریننگ سینٹر کے لیے کافی خرچے کی ضرورت ہے اکثر ڈائریکٹر اف انڈسٹریز وغیرہ لوگوں سے بات چیت ہوئی ان کو یہ سرس کیا گیا کہ اگر گورمنٹ کچھ مدد دے اس میں جبھی ایک ٹریننگ سینٹر کھل سکتا ہے کیونکہ فوراً سے کچھ لوگ تین چار ڈپارٹمنٹ کے آئے ہیں مثلاً لیب اسکریپٹ سٹوری فوٹوگرافی ڈائریکشن اس قسم کا کوئی ادارہ یہاں قائم ہو گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے لوگ ٹریننگ حاصل کریں پھر ہی اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں ادر وائز یہ اس کے سمجھنے کے لیے اور ٹریننگ کے لیے اس میں کافی وقت گزرے گا اور جو کچھ بھی یہاں اس وقت لوگ یعنی ٹیکنیکل موجود ہیں جنہوں نے جو کچھ سیکھا ہے یہاں خود ہی اسٹوڈیو کے کی, کی مشینوں کو تختہ مقش بنا کر کے جو کچھ آپ ہی آپ سمجھ ہیں اس طرح سے شوکت صاحب معاف آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے حکومت کے بجائے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کی فلم انڈسٹری اس قسم کا ایک تربیت ادارہ قائم کر سکے یہ بس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ فلم میں خود فائنانس کی اتنی کمی ہے کہ وہ پروڈکشن پورا نہیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں بہت سی پکچریں ادھوری پڑی ہوئی ہیں اور وہ ادارہ کہاں سے کھول سکتے ہیں یہ جو اتنی فلمیں بنتی ہیں اور اس کا کاروبار ہوتا ہے اس کا جو ریٹرن ہوتا ہے کیا اس سے اس کا تو سب فائدہ چلا جاتا ہے ایکزیبیٹر کو جتنے پروڈیوسر ہیں بچارے جو کہیں سے قرض یا کسی طریقے سے وہ کچھ روپے یا فائنینس جو مہیا کرتے ہیں اس میں وہ پکچر ہی مشکل سے ختم ہوتی ہے سوائے ایکزیبیٹر کے ایکزیبیٹر جو ہے وہ چاہے پکچر چلے یا نہ چلے وہ نیئر اباؤٹ ففٹی سے زیادہ تو وہ خود لے لیتے ہیں تو اس میں کہاں سے وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہو سکتے سوائے گورنمنٹ کے اور میرے نظریے میں کچھ نہیں ہو سکتا وفر ماحول اگر ایسا ہو جائے کہ ہمارے انٹرٹینمنٹ ٹیکس کو گورنمنٹ معاف کر کے اس پیسے کو اس طرف میں لگا دے کہ جہاں ہمارے نئے نئے ٹیکنیشین یہ جو ٹیکنیشین جو بھی ہیں ان کو اس قسم کی ٹریننگ دی جائے اور باہر سے کچھ ٹیکنیکل لوگ بلائے جائیں شوقیہ صاحب پاکستان آنے کے بعد آپ نے پروڈکشن کی طرف اپنی توجہ کم کر دی اس کی وجہ ہندوستان سے آنے کے بعد میں نے یہ کوشش کی کہ میں کراچی میں سیٹل ہو جاؤں اور ایک سال تک میرا قیام کراچی میں رہا کچھ میرے دوست احبانوں نے کوشش کی کہ آپ لاہور چل کے فلمیں بنائیں چنان سے ان کے مجبور کرنے پہ میں لاہور آ گیا یہاں میں نے دیکھا کہ کوئی ادارہ یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کہ ہم فلم پروڈیوس کر سکیں اور اس کے قبل یعنی ہندوستان سے یہاں آنے کے قبل میں نے مشینری وغیرہ ہندوستان میں اسٹوڈیو کے لیے لے رکھی تھی میں نے کوشش یہاں آنے کے بعد میں یہی کی کہ میری مشین وہ یہاں پہنچ جائے چنانچہ مشین کے پہنچ جانے کے بعد میں میں نے گورنمنٹ سے درخواست کی کہ مجھے کوئی زمین یا کوئی جگہ ایسی دی جائے کہ میں وہاں اسٹوڈیو قائم کروں چنانچہ مجھے یہ زمین جس پر کہ اب شاہنور کے نام سے میں نے اسٹوڈیو تعمیر کیا ہے یہ حاصل کی. یہاں جس وقت کی میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو ہمارے راستے میں بہت سے ریکارڈیں ڈالنے والے وہ لوگ یہاں موجود تھے جو کہ انڈیا سے پکچریں لانے کے لیے بہت کوشاں تھے اور اس میں ہمیشہ یعنی جو وہ لوگ ہمارے راستے میں حائل ہوئے جو چاہتے تھے کہ انڈیا سے پکچریں یہاں آئیں پاکستان کا پروڈکشن کسی طریقے سے قائم نہ ہونے پائے کیونکہ یہاں اگر پکچریں بننا شروع ہو جائیں گی یہ اسٹوڈیوز اسٹیبلش ہو جائیں گے تو انڈیا کی پکچر شاید بند ہو جائے اور ان کو جو کہ بیٹھے بیٹھائے یہاں ایک خاصی رقم پکچروں سے مل جاتی ہے وہ بند ہو جائے گی چنانچہ اس کے لیے اکثر میٹنگیں وغیرہ منسٹروں کے ساتھ ہوتی رہیں اور یہی جھگڑے ہوتے رہے کہ فلمیں وہاں سے آتی رہیں یہاں فلمیں بننا بہت مشکل ہے بہت ماحول ہے بہرحال بہت تک کرنے کے بعد کوشش کے بعد یہ سلسلہ ہوا کہ گورنمنٹ نے بھی تھوڑا سا اس طرف میں رجحان دیا کہ یہاں پروڈکشن ہو لاہور آنے کے بعد میں میں نے یہ کوشش کی کہ آیا یہاں اسٹوڈیو بنانے کے بعد میں آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پکچریں آرٹسٹ وغیرہ اویلیبل ہو سکتے ہیں پکچر کے لیے اس لیے کہ پارٹیشن کے بعد میں اب یہاں آرٹس وغیرہ تو کوئی بھی نہیں تھا چنانچہ میں نے کوشش کرنے کے بعد میں یہ شاہنور کے نام سے ایک اسٹوڈیو قائم کیا اور ایک دن رات کی تک کے بعد میں اس کو میں نے ایک کیا اس لائق منایا کہ یہاں پکچریں کی بن, سکی. بن سکے اور جب کچھ آپ کی ذاتی مصروفیات ہوں ہاں یہ صاحب پکچر کی نہ کرنے کی ایک وجہ اور یہ ہے کہ ہمارے اپنے ذاتی مصروفیات کچھ اس قسم کی ہو گئی تھیں کہ میں پکچر کے طرف بنانے کی توجہ نہ دے سکا اور اسٹوڈیو کو ویل اکوپ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اللہ کے فل سے میں نے اسٹوڈیو اس وقت کافی اچھا اور بنا لیا ہے ہمارے سننے والے منتظر ہوں گے کہ جہاں آپ کی باتیں سنی ہے آپ کی پسند کا کوئی آپ کی فلم کا ریکارڈ سنی یعنی میری فلم کا ریکارڈ جو مجھے پسند ہو جی شاید آپ کو اس میں دلچسپی ہو کہ میں اگر یہ کہوں کہ یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے ضرور میں آپ کو یہ ریکارڈ سناتا ہوں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے محبت کرتے بھی دیکھا محبت میں بھی دھوکا ہے سکھ ہے سبھی دکھ ہے ابھی کیا تھا ابھی کیا ना किसने देखा है मोहब्बत कल के भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है बड़े अरमान से बादों ने दिल में घर बसाया था صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اس لیے میں آپ کو اور پہنچائی ہے اس کے لیے میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ کرتا ہوں یہ ہائی سنس بلب بنانے والوں نے آپ کی خدمت میں یہ توحفہ پیش کیا ہے مجھے یقین ہے آپ اسے قبول فرما کر انہیں شکریہ کا موقع دیں گے اس میں ان کے کچھ بلبس ہیں بہت شکریہ کے ساتھ میں ایک اور استدعا بھی کروں گا کہ ہائسن کو اب یہ چاہیے کہ ہمارے فلمی بل بھی یہاں ہی پروڈیوس کریں جس سے کہ ہمارے فلم صنعت کو فائدہ پہنچے بڑا اچھا خیال ہے آپ کا شکریہ شوق صاحب